الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونكمنده ونتذكل عليه ونعوذ بالله من شرود أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مظل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إلا الله وحده لا أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله بالهدى ودين القفر صلح صلى الله سبارك وتعالى عليه وحلى آله وصحبه يجمعين وبارك وتلم أبدا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الله, يأمر إن الله يأمركم أن تؤذوا الأمانات إلى أهلها صدق الله مولانا الحليل الحظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين المكين ونحن على ذلك لمن الشاهدين کم ہے میں کوشش کروں گا کہ اس مختصر وقت میں جو وقت مقرر ہے اس وقت میں میں آپ کو کچھ اللہ تبارک و تعالی کا پیغام اس کے رسول علیہ السلاط کا پیغام آپ کو پہنچاتا تلاوت کے لیے آیت کریمہ کا ایک جز اس وقت کی نصیحت کے لیے منتخب کیا یوں تو قرآن کریم کا ہر حرف منتخب ہے اور وہ اس کا کلام ہے کہ جس کے کلام میں کسی کو کوئی کلام ہو ہی نہیں سکتا شک اور شبہ کی گنجائش ہو ہی نہیں سکتی اور اس کا ہر کلام اور ہر پیام ہر قول ہمارے لیے درس حیات ہے تو اللہ تبارک و تعالی نے ہم کو اس آیت کریمہ میں ایک درس زندگی دیا ہے جو ہماری پوری زندگی پر محیط ہے ایک فرد کی زندگی کے تمام گوشوں کا بھی احاطہ کرتا ہے وہ قیام اور ایک فرد کو دوسرے فرد سے جو تعلق ہے تو اس کا بھی احاطہ کرتا ہے یعنی پوری کمیونٹی اور پورے سماج مسلم معاشرہ ایک مسلم معاشرہ کیسا ہونا چاہیے اور مسلم معاشرے کی آپس میں کیا ذمہ داری ہے وہ بھی ہم کو بتاتا ہے انہوں نے کریم کا ارشاد یہ ہے کہ بے شک اللہ تبارک و تعالی تم کو حکم دیتا ہے اے لوگوں کہ تم امانتیں ان لوگوں کے سپرد کرو جو ان امانتوں کے اہل ہیں ان امانتوں کے مستحق ہیں ان امانتوں کے مالک ہیں ان کو امانتیں سکون کرو امانت ہر وہ چیز جس کو اللہ تبارک و تعالی نے بندے کو مکلف کیا ہے کہ وہ اس کی حفاظت کرے وہ ہر وہ چیز جو ہے وہ امانت ہے امانت جو ہے مال میں بھی ہوتی ہے ہم نے آپ کو مال دیا کہ آپ یہ ہمارا مال رکھیے تو یہ آپ کے پاس ہماری امانت ہے اور آپ کی یہ ذمہ داری ہے اللہ تبارک و تعالی کے حکم سے کہ آپ اس امانت کو محفوظ رکھیں اور اس کو کا توں باقی رکھیں اس کے اندر کوئی چینج نہیں کریں اس کی حفاظت کریں اور پھر جب امانت دینے والا دینے والا جو ہے جب اس کو مانگے تو آپ اس کو واپس کر یہ ایک امانت کا وہ مفہوم ہے جو عام طور سے جو ہے پبلکلی جو ہے جس کو عام پبلک سمجھتی ہے لیکن امانت جو ہے وہ ہر چیز میں ہے حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ و تبارک و تعالی عنہوں کا قول ہے کہ امانت ہر شے میں لازم ہے امانت کا لحاظ یہاں تک کہ طہارت میں پاکی میں اور غسل جنابت میں بھی امانت کا لحاظ جو ہے وہ لازم ہے اور امانت جو ہے آدمی کو اپنے دین اور اپنے دنیا کے تمام معاملات میں ہے امانت کا لحاظ لازم ہے یعنی جو جن چیزوں کی اس کو حفاظت کا حکم دیا گیا ہے ان چیزوں کی وہ حفاظت کرے اور یہاں تک کہ علماء یہ فرماتے ہیں کہ امانت کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے ہمارے جسم میں جو اعضاء رکھے ہیں اور ہمارے جسم میں جو پاورس اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہم کو پاورس پرووائڈ کیے ہیں اللہ تبارک و تعالی کی ان پروائڈیڈ پاورس میں جو اللہ کی دی ہوئی طاقتیں ہیں ان میں بھی جو ہے آدمی کو امانت کا لحاظ ضروری ہے یعنی مطلب یہ ہے کہ آپ کی امانت یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس چیز کو دیکھنے کا حکم دیا ہے اس کو دیکھے اور آنکھ کو جس چیز کو دیکھنے سے منع کیا ہے آدمی اس چیز کو نہ دیکھے کام کی امانت یہ ہے کہ جو بات سننے کا حکم اللہ نے دیا ہے اس کو سنے اور جو بات اللہ نے جس بات کو سننے سے منع فرمایا ہے اس سے جو ہے وہ باز رہے ہاتھ کی امانت یہ ہے کہ جو کام کرنے کا حکم اللہ نے دیا ہے وہ آدمی اس ہاتھ سے جو وہ کام کرے اور جس سے منع فرمایا ہے آدمی جو ہے اپنے ہاتھ کو اس سے بچائے پیر کی امانت یہ ہے کہ جہاں پر اللہ نے حکم دیا ہے جانے کا وہاں پر جائے اور جہاں پر اللہ نے حکم دیا ہے نہ جانے کا وہاں پر ہمارا پیر نہ جائے اسی طریقے سے جو ہے زبان کی امانت یہ ہے کہ جو بات کہنے کا حکم دیا ہے وہ کرے وہ کہے اور جس بات کو کہنے سے منع فرمایا ہے وہ نہ کہے جس بات کو جس چیز کو چکھنے کا حکم دیا ہے اس کو چکھے کھائے اور جس چیز کو چکھنے سے جو ہے اللہ نے منع کیا ہے اس کو نہ چکھے اس سے دور رہے ناک کی امانت یہ ہے کہ جس چیز کو سونگنے کا اسمیل کرنے کا حکم دیا ہے اس کو جو ہے وہ اسمیل کرے سونگے اور جس چیز کو سونگنے سے منع کیا ہے اس کو نہ سونگے آج آدمی کے پورے جسم میں جو ہے اس امانت کا حکم جو ہے اللہ تبارک و کا لاگو ہے اور امانت جو ہے اس کے تین گوشے ہیں ایک تو بندے کا جو معاملہ رب کے ساتھ ہے اس میں بھی اس کو امانت کا لحاظ ضروری ہے ایک بندے کا معاملہ جو اپنے نفس کے ساتھ ہے اس میں بھی امانت کا لحاظ ضروری ہے اور ایک بندے کا معاملہ جو بندوں کے ساتھ ہے اس میں بھی امانت کا لحاظ ضروری ہے اسی امانت میں سے یہ ہے کہ بندہ جو ہے دوسرے بندے کو بھلائی کا حکم دے اور برائی سے اس کو روکے یعنی امر بالمعروف بھلائی کا حکم دینا وہ نہیں عن کر اور برائی سے روکنا یہ بھی جو ہے وہ امانت کے قبیل سے ہے تو جب مسلمان جو ہے کسی بندے کو بھلائی کا حکم دیتا ہے تو یہ نہیں ہے کہ وہ حکم جو ہے اس کا حکم ہے بلکہ وہ رب کی اس کے رسول کی اللہ کی اور اس کے رسول صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم کی اور دین کی اور جو اس کے بزرگ ہیں اس کے اوپر صحابہ کی اہل بیتے کرام کی بزرگان دین کی ایک امانت جو اس کے پاس ہے اس کے لیے وہ اس بندے کو وہ سونپتا ہے یہ ہر شخص کو سونپ سوچنا چاہیے اور جب وہ کسی بات سے منع کرتا ہے تو گویا کہ اس کے پاس جو اللہ و رسول کی بزرگان دین کی امانت ہے تو وہ اس کو جو ہے اس کو, اس کو وہ سونپتا ہے تو اسی طریقے سے جو ہے آدمی اگر جو ہے امانت کا لحاظ کر لے تو یہ معاشرہ پوری ہول مسلم کمیونٹی جو ہے یہ مطلب یہ ہے کہ سدھر سکتی ہے اور سنور سکتی ہے اور کیسی ہو سکتی ہے آج ہمارا حال یہ ہے کہ ہمارا حال جو ہے سب سے برا حال ہے ہماری اچھی باتیں جو ہیں وہ یورپیئنس نے انگریزوں نے ہندوؤں نے یہودیوں نے نسلانیوں نے جو ہے ہماری اچھی باتوں کو جو ہے ہم سے سیکھ لیا اور ہم نے ان کی بری باتوں کو جو ہے ان سے لے لیا اگر ہم اب اس امانت کا لحاظ رکھے جس امانت کی حفاظت کا اللہ نے ہم کو حکم دیا ہے تو ہم جو ہے ایک مثالی قوم اور ایک پیئر قوم ایک یونیک قوم اور ایک جو ہے مثالی قوم جو ہے ہم دنیا کے سامنے ہو سکتے ہیں کہ دنیا جو ہے ہمارا چہرہ دیکھے گی ہمارے اٹھنے کو دیکھے گی ہمارے بیٹھنے کو دیکھے گی ہمارے بہیویئرس کو دیکھے گی تو دنیا جو ہے ہم کو دیکھ کر کے جو ہے گی تو یہ جو ہے اللہ تبارک تعالی کا پیغام ہے اور امانت کا مطلب یہ بھی ہے کہ آپ کے پاس اگر کسی کا راز ہے تو اس راز کی حفاظت کریں آپ کے پاس اگر کسی کا راز ہے تو اس راز کی حفاظت کریں یعنی بندہ دوسرے بندے کی راز کی حفاظت کرے اور یہ بھی ہے کہ اللہ و رسول کا اگر کوئی راز آپ کے پاس ہے تو آپ جو ہے اس راز کی حفاظت کریں یعنی مطلب یہ ہے کہ جو لوگ جو ہے اس راز کو جاننے کے اہل نہیں ہیں آپ وہ راز ان کو نہ بتائیں بلکہ آپ کی یہ بھی ذمہ داری ہے کہ آپ کا جو اپنا راز ہے شریعت آپ کو جو ہے ایڈوائز کرتی ہے بلکہ آپ کو آرڈر کرتی ہے کہ آپ اپنا راز جو ہے وہ ایسے لوگوں کو نہ بتائیں کہ ان کو راز بتانے سے جو ہے آپ کو نقصان پہنچے اسی لیے جو ہے شریعت میں جو ہے یہ فرمایا کہ امروہم شو راہ بائی نہ یہ مسلمان جماعت جو ہے وہ جماعت ہے کہ ان کا مشورہ جو ان کا معاملہ جو ہے وہ یہ ہے کہ ان کا معاملہ ہر معاملہ جو ہے وہ آپس کے مشورے سے طے ہوتا ہے مسلمان کسان نہیں ہے دوسرے غیر مسلم سے وہ مشورہ کرے مسلمان کی شان یہ نہیں ہے کہ غیر مسلم کو اپنا راج بتائے مسلمان کی شان نہیں ہے کہ غیر مسلم کو اپنا رازدار بتائے بنائے بلکہ مسلمان کی شان یہ ہے کہ مسلمان مسلمان سے مشورہ کرے مسلمان مسلمان کو اپنا راج بتائے اور مسلمان مسلمان کو اپنا رازدار بنائے اور مسلمان جو ہے ہر چھوٹے سے چھوٹے معاملے میں بڑے سے بڑے معاملے میں معام میں دنیا کے معاملے میں مسلمان جو ہے مسلمان سے ان ٹچ رہے یہ مسلمان کسان نہیں ہے کہ اپنے جو ہے معاملات میں جو ہے وہ دوسروں کو ذیل کرے اگر یہی تو بڑی بات ہے کہ آج جو قومی مسلم کو نقصان پہنچ رہا ہے وہ بات کیا ہے وہ بات یہ ہے کہ مسلمان نے جو ہے غیر مسلموں کو اپنا رازدار بنا لیا ہے غیر مسلموں کو اپنی جو ہے کمیونٹی ملا لیا ہے اور غیر, مسلم غیر مسلموں نے اور مسلموں نے جو ہے مل کر کے جو ہے کاسل بنا لی ہے کمیونٹی بنا لی ہے یا کوئی جو ہے انہوں نے جو ہے کوئی کمیٹی بنا لی ہے کہ اس کے اندر مسلم بھی شامل ہے غیر مسلم بھی شامل ہے یہ قرآن عظیم کا منشا نہیں ہے یہ جو ہے امانت کو اہل امانت کے پاس سونپنے کا جو حکم ہے اس کے بالکل خلاف ہے بلکہ پرانے عظیم کا منشا یہ ہے کہ مسلمان جو ہے مسلمان کو راجدار بنائے اور مسلمان مسلمان سے اپنا راز کہے مسلمان دوسرے کو اپنا راز جو ہے وہ نہ پہنچائے آج جو قوم مسلم کو نقصان پہنچ رہا ہے وہ اسی وجہ سے پہنچ رہا ہے کہ قوم مسلم کو جو امانت اللہ تبارک و تعالی نے سونپی ہے اس امانت کا قوم مسلم جو ہے لحاظ نہیں کر رہی ہے اور اس امانت کو پہنچانے میں جو ہے وہ اس کے ادا کرنے میں جو ہے وہ کوتا سے کام لے رہی ہے اس لیے جو ہے قوم مسلم کو جو ہے اس کا نقصان پہنچ رہا ہے میرے سرکار احبر قرار جناب احمد مشتبہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ و تبارک وسلم نے سچی خبر دی اور کیسی خبر دی سبحان اللہ یہ کا دین ہوگا کہ جس کے دین میں جو ہے نبی کو جو ہے پیش کی خبر نہیں ہوگی دیوار کے پیچھے کا حال نہیں معلوم ہوگا لیکن میرا رسول سنی کا رسول مومن کا رسول قرآن کا رسول حدیث کا رسول صحابہ کا رسول وہ ہے اللہ اکبر جو ہزاروں برس پہلے جو ہے اپنی جو ہے مدیرے اس پہ جو ہے بیٹھ کر کے جو ہے ایسے دیکھ رہا ہے کہ گویا کے جو ہے پوری ولڈ جو ہے ایسے گریس کے سامنے ہے پوری دنیا کو وہ دیکھ رہا ہے وہ فرما رہے ہیں اب برف المانا وہ آخر ویسے سب سے پہلی چیز جو اس امت سے اٹھ جائے گی وہ امانت ہوگی اور سب سے بعد میں جو باقی رہنے والی چیز ہوگی وہ نماز ہوگی یعنی نماز جو ہے بظاہر جو ہے دیکھا جائے گا کہ نماز باقی رہ گئی ہے صورت نماز باقی رہ جائے گی حقیقت نماز جو ہے وہ باقی نہیں رہے گی کیوں اس لیے کہ امانت لوگ کھو دیں گے امانت جو ہے لوگ کھو دیں گے اور امانت کا کونا جو ہے وہ دین کا کونا ہے میرے سرکار سے ایک حدیث مربی ہے حائق صابی نے کہا کہ سرکار نے ہم کو جب بھی اطبہ دیا تو کم ایسا ہوا کہ سرکار نے یہ نہ کہا ہو کہ لا ایمان علی ملا امان طلح المان علی ملا امان طلح المان علی ملا امان طلح المان علی ملا امان طلح دین عل ملا اضلاع سن لو کہ ایمان اس کا نہیں ہے جس کے پاس امانت نہیں ہے سن لو اہد اس کا نہیں ہے جس کے پاس جو ہے دین نہیں ہے اللہ کی طرف سے جو عہد ہے حفاظت کا تم اس کی امانت کی حفاظت کرو گے تو اللہ کی طرف سے جو ہے اس کے ذمہ کرم پر ہے کہ تمہارے دین کی حفاظت کرے گا تمہاری حفاظت کرے گا اور اگر تم اس کی امانت جو ہے گے تو اللہ کے لیے جو ہے ایسی قوم کے لیے کوئی عہد نہیں ہے نہ دنیا میں تمہاری حفاظت ہوگی اور اگر اللہ رب العالمین کسی اور حالت پر مرے تو آخرت کا حال تو جو ہے اس سے ہی برا ہے تو ایمان جو ہے امانت کا حفاظت کرنا جو ہے یہ ایمان کا جو ہے بہت بڑا جز ہے اور امانت جو ہے ایک معنی میں جو ہے وہ ایمان ہی ہے اور کلمہ طیبہ بھی جو ہے وہ امانت ہے اب بہت سے لوگ ایسے ہیں کہ کلم طیبہ تو پڑھتے ہیں لیکن کلم طیبہ پڑھنے کے ساتھ ساتھ جو ہے جو کلم طیبہ کا مفہوم ہے وہ اس مفہوم کو جو ہے ادا نہیں کرتے ہیں وہ کلم طیبہ پڑھتے ہیں اور جو کہ وہ سمجھ کر کے نہیں پڑھتے ہیں کلمہ پڑھتا ہے رسول کا لیکن کہتا ہے کہ ہم جیسے ہیں کلمہ پڑھتا ہے رسول کا لیکن کہتا ہے کہ یہ کچھ نہیں کر سکتے ان کو کوئی اختیار نہیں کلمہ پڑھتا ہے رسول کا لیکن کہتا ہے کہ یہ کچھ نہیں جانتے تو پھر کلمہ پڑھنا جو ہے یہ کس کام کا ہے کلمہ ہم کو بتاتا ہے کہ جس کا ہم کلمہ پڑھ رہے ہیں وہ ہمارا حاکم ہے رسول تو اب انسان تو ہے لیکن ایسا انسان ہے کہ اس جیسا کوئی انسان نہیں ہے وہ ہمارا حاکم ہے کلمہ پڑھتے ہیں ہم رسول کا تو کلمہ ہم کو یہ بتاتا ہے کہ وہ ایسا جاننے والا ہے کہ وہ خدا کے راس کو جانتا ہے اور خدا کے راس کو اس نے ہم تک پہنچایا ہے جان کر کے اور کڑوا ہم نے رسول کا پڑھا تو ہم یہ جانتے ہیں کہ وہ ہمارا جو ہے ایسا حاکم ہے کہ رسولوں کا بھی حاکم ہے نبیوں کا بھی حاکم ہے ان کی امتوں کا بھی حاکم ہے ہمارا بھی حاکم ہے اور قیامت تک جو ہے حکم اسی قتل دینے والا ہے اب اس حاکم نے جو ہے ہم کو منع کیا کہ غیر مسلموں کو رازدار مت بناؤ غیر مسلموں سے مت ملو تو اب جو ہے وہ کہیں جو ہے کسی بھی نام سے جو ہے کوئی کونسل بنے جس میں غیر مسلموں کو جو ہے شریک کیا جائے وہ خدا کے اور اس کے رسول کے حکم کے خلاف ہے اعلیٰ حضرت نے جو ہے اسی لیے جو ہے نزمے کا رد کیا تھا حضور کے زمانے میں بھی جو ہے نظمہ تھا حضور کے زمانے میں جب حضور تشریف فرما تھے تو بھی نظمہ تھا تو نظبے کا کیا کام تھا ندوے کا کام یہ تھا کنسپائلسی اگینسٹ مسلم اس کا کیام تھا کانسپریسی اگینسٹ مسلم مسلمانوں کے خلاف جو ہے سازش کرنا اور رسول کے خلاف سازش کرنا اس زمانے کے ندوے والے جو ہے کیا سوچتے تھے رسول کو قتل کر دو محد اللہ رسول کے دیر کو جو ہے برباد کر دو محاد اللہ رسول کو قید کر دو محد اللہ رسول کو ان کے گھر سے نکال دو ان کے شہر سے نکال دو یہ سب قرآن کریم کے وارے، قرآن, قرآن کریم میں ان کی سازشوں کا اللہ تبار تعالیٰ نے ذکر کیا تو اس زمانے میں تو اس زمانے میں جو ندمہ تھا وہ بھی رسول کے خلاف جو ہے سازش کرتا تھا اب اس زمانے کا ندمہ جو ہے اس نے بھی جو ہے رسول کے دین کے خلاف یہ سازش کی اور اس نے نعرہ لگایا کہ ہر کلمہ وہ مسلمان ہے میں کہتا ہوں کہ ہر کلمہ وہ مسلمان ہے یہ بات جو ہے یہ بات جو ہے اپنے اطلاع پر ایسلوٹلی جو ہے یہ بات صحیح نہیں ہے وہ کلمہ گو مسلمان ہے جو رسول اللہ صلی اللہ تبارک غائب دا سمجھتا ہے جو ان کو اپنا حاکم سمجھتا ہے جو ان کے پورے دین پر ایمان رکھتا ہے وہ کلمہ گو مسلمان ہے اور وہ کلمہ گو مسلمان نہیں ہے کہ کلمہ تو پڑھتا ہے لیکن رسول کے دین کے خلاف کنسپریسی کرتا ہے اس کے مزاج جو ہے وہاں ہیں کہ وہ رسول کے دین کے خلاف جو ہے کنس پائریسی کرتے ہیں منافقین کی بولی بولتے ہیں کہتے ہیں کہ رسول کو غیب کی خبر نہیں اس کے مزداق رافضی ہیں کہ وہ صحابہ کو جو ہے گالی دیتے ہیں اور حضور اضاط وسلم کے دین کی جو ہے کا مذاق اڑاتے ہیں اور حضور کے دین کی ضروریات کے, کے منقر ہیں اور اس کے مزداق جو ہے سنی کے علاوہ جو ہے ہر بد مذہب جو ہے اس کا مزداق ہے تو میرے رسول کا حکم یہ ہے کہ سنی آپس میں مشورہ کرے سنی سنی سے متحد رہے تو اس زمانے کا ندوہ جو ہے رسول کے خلاف کرتا تھا اس زمانے کا ندوہ جو ہے وہ بھی رسول کے دین کے خلاف قسط پائرسی کرتا ہے اب ندے کا نام چاہے بدل جائے لیکن اس کا اگر جو ہے مقصد اور اس کا پرپز اور اس کا موٹو جو ہے اگر ایک ہے کہ سنی اور غیر سننی کو جو ہے اکٹھا کر کے معذ اللہ رب دین کے کو جو ہے بالکل جو ہے بدل دینا تو یہ جو ہے یہ بھی جو ہے ایک ندوہ ہے اور یہ بھی ندوے کا ایک نیا روپ ہے میں کہنا چاہتا ہوں کہ اس زمانے میں جو ہے بمبئی میں علما کونسل بنے یا پاکستان میں جمہوری ملی کونسل بنے جمہوری ملی کونسل جو ہے یہ اجتماعی چین ہے ایک طرف جمہوری دوسری طرف ملی انگریزی کی ڈکشنری اٹھا کر کے دیکھو سیکولرز جو ہے سیکولر کس کو کہتے ہیں جو بے دین ہو جمہوریت کس کو کہتے ہیں جو دینیت کا نام ہے تو دینی اور ملی یعنی دینی ان کا جو ہے اتحاد نہیں ہو سکتا ہے اسی طریقے سے علماء کونسل میں جو ہے کا بوریوں کا آدیانوں کا وہابیوں کا اور سنیوں کا جو ہے اتحاد نہیں ہو سکتا ہے اور جس نے ایسا اتحاد کیا ہے اس نے جو ہے دوسرے شکل میں جو ہے ندوے کو جو ہے دوسرا نام دیا ہے اس نے جو ہے ندوہ قائم کیا تو میرا جو ہے آپ سے جو ہے صرف یہی جو ہے کہنا ہے کہ اہل سنت کے مسلک کے اوپر جو ہے آپ حضرات قائم رہیں اور سنی جو ہے سنی کے ساتھ جو ہے متحد رہے سنی سنی کو راجدار بنائے سنی علماء کونسل بنے سنڈیوں کی جو ہے کوئی مشورت کمیچی بنے الحمد للہ چشمہ روشن وزل مشاد اور اگر جو ہے کوئی اس قسم کے اس کے خلاف جو ہے اگر کوئی روش چلتی ہے تو آپ جو ہے اس سے ہوشیار رہیں ان اللہ امر حکمن تو عدد المانا اللہ کا حکم یہ ہے کہ اللہ کی امانتیں جو ہے ان کے اہل کے اور ان کے جو بارک ہیں ان کے جو مستحق ہیں ان کو سو کو اپنا رازدار غیروں کو مت بناؤ اسی میں جو ہے آپ کا فائدہ ہے پرانے کریم نے یاد فرمایا لوگوں اپنے سوا مسلمانوں کے سوا جو ہے سنیوں کے سوا دوسروں کو اپنا رازدار مت بناؤ ان کے ساتھ مت بیٹھو ان کے ساتھ جو ہے راس کی باتیں مت کرو اس لیے کہ وہ تمہارے گھاٹے میں تمہارے فسارے میں تمہیں نقصان پہنچانے میں گئی نئی کریں گے کوئی قصر نہیں چھوڑیں گے اور ان کی عداوت جو ہے ان کے منہ سے دائر ہو چکی اور جو ان کے دل چھپائے ہوئے ہیں وہ بہت بڑا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ مسلمانوں کو سمجھ دے اور ہم کو, تم کو، سب کو صحابہ کرام کے اور اہل بیت نظام کے مستق پر قائم رکھے جس کی ترجمانی آج مسلح کہ حضرت کے نام سے ہوتی ہے اس کا نام جو ہے دوسرا جو ہے نام مسلق اعلیٰ حضرت ہے ورنہ یہ دین جو ہے حقیقت صحابہ کا دین ہے رسود اللہ کا دین ہے اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہل کہ سنت کا ہے بیڑا پار اصحاب حضور نظم ہے اور ناؤ ہے اضرت رسول اللہ کی واخران الحمد الحمدللہ رب اللہ